السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسلامي كاسي تسكى مركز رحماني ومسجد بحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنحون عن المنكر وتؤمنون بالله رحماني ومسجد بيليديس بڑا پیر کا یہ امتیاز ہے ایک طویل عرصے سے یہاں پر ایک منظم طریقے سے دعوت و تبلیغ اصلاحی عقیدہ اور اصلاح معاشرہ کا یہ پروگرام بہانہ حقیقی و اصلاحی پروگرام جاری ہے اللہ تعالی منتظمین کو معاونین کو خیر عطا فرمائے کیونکہ یہ بڑا عظیم کام ہے اکمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام امتوں پر فضیلت دی اور اس فضیلت کی بنیاد اس بات کو قرار دیا کہ اس امت کو لوگوں کی اصلاح کے لیے دنیا میں لایا گیا گویا بنیادی طور پر اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کفر اور شرک اور زلالتیں موجود ہیں ان کا خاتمہ کریں ان لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیں لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم خود اپنوں کی اصلاح سے ہی فارغ نہیں ہوتے اپنوں ہی کو شرک بدت اور خرافات سے بچانے میں ہی اتنا مصروف ہیں کہ صحیح معنوں میں توجہ دیگر قوموں اور امتوں کی طرف ہم نہیں دے پاتے یہ کس قدر افسوسناک بات ہے بہرحال اللہ کی توفیق سے اصلاح کا یہ پروگرام ہر علاقے میں ہر شہر میں بلکہ ہر ملک میں حمد اللہ تعلیٰ قائم ہے آج بھی اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے اور آج ہم سب میں ہماری جماعت کی ہر دل عزیز شخصیت بلا شبہ اور بلا مبالغ خطیب ملت حضیلت الشیخ علامہ محمد ابراہیم رٹیحا حافظہ اللہ موجود ہیں ایک تو ویسے بھی ہم سب ان کو سننے کے مشتاق رہتے ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں علم بھی دیا ہے اور قوت بیان بھی عطا فرمائی ہے ان کے بیان سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے لیکن آج کی ان کی حاضری اس مقصد کے ساتھ ساتھ بہت سارے احباب کی شدید خواہش اور تمنا پر اور آرزو پر بھی ہے جن کی یہ تمنا تھی کہ ہم کافی عرصہ ہوا محترم شیخ صاحب کو قریب سے نہیں سن پائے تو کیوں نہ محترم شیخ صاحب ہم پر شفقت کریں اور ہمیں یہ موقع دیں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے اس علاقے میں تشریف لے آئیں شیخ صاحب نے یہ دعوت قبول کی اور اپنی صحت کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں اس کے باوجود آج وہ یہاں تشریف لائے یقیناً ہم سب کے لیے آپ سب کے لیے انتہائی خوشی کا یہ موقع ہے ہم سب دعا گئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے شیخ محترم کو ہماری جماعت کے جو سرمایہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمایا ہماری آنکھیں منتظر ہیں اور ہم خواہش مند ہیں اور اللہ سے دعا بو ہوں کہ دوبارہ ہم شیخ محترم کو اسی جوبن میں اور اسی انداز میں دیکھیں کہ محترم شیخ ہمارے اسٹیجوں کی ہماری کانفرنسوں کی ہمارے پروگراموں کی زینت ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت انشاءاللہ ضرور لے آئے گا آج کا جو موضوع ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں اصلاح معاشرہ معاشرے کی اصلاح اگرچہ اسے ایک معمولی سا موضوع سمجھا جاتا ہے غیر اہم موضوع سمجھا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک جامع اور اہم ترین موضوع ہے اللہ کا دین معاشرے کی اصلاح پر قائم ہے تمام انبیاء کی بے ست کا مقصد معاشرے کی اصلاح ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ یہ شفقت اور مہربانی فرمائی ہے کہ ان کو صحیح ضابطہ صحیح طریقہ اور صحیح منہجی زندگی عطا فرمایا ہے جس میں عقیدہ بھی ہے اللہ کی بندگی بھی ہے اخلاق بھی ہے معاشرتی معاملات اور احکامات بھی ہیں اور بالخصوص معاشرے میں امن کا قیام معاشرے میں جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں کیا ہے اصلاح معاشرے کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ بندوں میں امن سکون اطمینان قائم ہو ان کی جان مال عزت آبرو محفوظ البتہ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. اللہ کی بندگی اللہ پر سچا ایمان ہی در حقیقت معاشرے میں امن سکون اطمینان راحت جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت کا ضامن اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں یہ اللہ کا فضل و کرم کہ جو بندے اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں امن و سلامتی سکون و اطمینان عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا جا رہا تھا پہلے انسان کو جب دنیا میں بھیجا جا رہا تھا اسی وقت ہی بتا دیا گیا اے ویتو منہا جمیا بازل اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم اور آدم کی اولاد اے ابلیس اور تیری اولاد تم سب جا کے دنیا میں بسو بسوا ہدن تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی رہنمائی آئے گی تین آئے گا شریعت آئے گی ضابطہ حیات آئے گا منی جس نے میری اس رہنمائی کی پیروی کی فلاح یز یشخا وہ بھٹکے گا نہیں اور وہ بد نصیبی اور بد بختی کا شکار نہیں ہوگا اس میں سب کچھ آ گیا ہدایت اسے ملے گی حق اسے نصیب ہوگا اور ہر قسم کی مشقت سے تکلیف سے مصیبت سے دنیا کی خرابیوں سے یہی بچے گا اللہ تعالیٰ نے بولا بتا دیا اسلاح کی بنیاد اللہ کا دین اسلام و کی بنیاد اللہ کی شریعت اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں فضا قائم ہو تو پھر اس کا ایک ہی ضابطہ رسول ہے مکان پھر کسی مومن مرد اور عورت کو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بھی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے تو اس میں وہ کوئی اپنا اختیار سمجھے پھر کسی کو لائق نہیں کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے مومن مرد اور عورت کو لائق نہیں کہ اپنا اختیار سمجھیں ماننے اور نہ ماننے کا پھر اختیار ختم ہے اگر ردانی اختیار کرو گے تو بھٹک جاؤ بھٹ جاؤ اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرہ کے لیے بھیجا. والذی ارسل رسوله میں ہم نے ایمان والوں تم پر بڑا انعام اور احسان کر دیا کہ تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا جو رسول تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے کیا قرآن کی ساری آیات توحید کے متعلق ہیں یا قرآن کی ساری آیات ایمان بالآخرت کے متعلق ہیں نہیں ہاں بنیادی طور پر یہی موضوع ہے لیکن قرآن میں شراب سے روکا گیا جوبے سے روکا گیا ہے से سے روکا گیا ہے بے پردگی سے روکا گیا ہے پردے کا حکم سے روکا گیا ہے سود کی مذمت کی گئی ہے رشوت سے روکا گیا ہے غیبت سے روکا گیا ہے چگلی سے روکا گیا ہے جاسوسی سے روکا گیا ہے ہر قسم کے ظلم اور کادگی اور نا سے روکا گیا ہے ان اللہ یام اور احسان ہی وہی نان الفاشہ اللہ حکم کرون اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا احسان کا حکم دیتا ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پر حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اور منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے منقراد سے ہر قسم کی غلط باتوں سے روکتا ہے ظلم متعدی سے روکتا ہے تو رسول اللہ کی انہیں آیات کو تلاوت کر کر کے لوگوں کو رہنے سہنے کا طریقہ اور سلیقہ بتانے کے لیے آئے بکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے ہے اصلاح کرنے کے لیے ہے انہیں پاک کرنے کے لیے ہے تمام برائیوں سے وہ عقیدے کی ہوں وہ عمل کی ہوں وہ اخلاق کی ہوں حتیٰ کہ وہ دل کی بیماری ہوں ہر قسم کی بیماریوں سے پاک کرنے کے لیے آئے محمد کتاب اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے کئی سالہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقید ام اخلاق کو کردار کی اصلاح کی اور معاشرے کو پاک باز بنا دیا شراب ختم ہو گئی جوا ختم ہو گیا جناب کے سلسلے ختم ہو گئے آپس کے تعصبات ختم ہو گئے روزگاری ختم ہو گئی لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے ہر قسم کی برائیاں ختم ہو گئی اور معاشرہ آمن، سکون اور راحت کا مستحق ہو گیا بدکسمتی ہماری ہے ہم شریعت کو کافی نہیں سمجھتے اور شریعت کو ضروری نہیں سمجھتے نتیجہ یہی ہے کہ ہم بگاڑ کا شکار ہیں جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں تو آئیے آج اس اہم ترین موضوع پر ہم اپنی جماعت کے عظیم اور جید عالم دین استاذاتذہ خطیب ملت علامہ محمد ابراہیم بٹی حافظ اللہ سے ضروری نصیحتیں سنتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مواقع فرماتا رہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں شیخ صاحب سے گزارش ہے کہ ہم سب کو نصیحت